سبق المشتری خریدنے والا کیا آپ کے پاس کلمے ہیں صاحب المحلی دکاندار نام جی ہاں الدئینہ اکلامحبر و کلام الجافت جی ہاں ہمارے پاس اکلام وحبر سیاہی کی کلمے فاؤنٹین جسے کہا جاتا ہے کلام الجافتن اور خوش کلمے جس کو ہم بالتن کہتے اکلام الجاف جس میں سیاہی نہیں بھرنی پڑتی اور جن میں سیاہی بھرنی پڑتی ہے ان کو اکلام الحبرن کہتے ہیں المشتری خریدنے والا آتنی مجھے وہ دے دیجئے جو شیرو الام اشارہ کرتے ہوئے ایک قلم کی طرف ہاغا یہ لا اللہ خو جی نہیں جو اس کے اوپر ہے ہاضا یہ نام جی ہاں آتنی کلم اور اور مجھے دے دو سیسے کا قلم جسے ہم کچی پینسل کہتے ہیں ہاضا کلمساسن یہ Uh, سکے کی پینسل جسے یعنی سکہ رساس سکے والی پینسل کچی پینسل ہے آتےری دفتر مجھے ایک رجسٹر دے دو ایک مجھے دے دیجیے ایک رجسٹر یا بڑی کاپی اور دفاتر انواع ان یہ بڑی کاپیاں نوٹ بک یا رجسٹر مختلف قسمیں ہیں یعنی اس کی مختلف قسمیں ہیں یا ان تو آپ کون سی قسم چاہتے ہیں نو یعنی جس طرح ہم ورائٹی کہتے ہیں یعنی اس کی مختلف ورائٹیز ہیں آپ کو کون سی ورائٹی چاہیے دفترن میں چاہتا ہوں لائنوں والے کاغذ والا رجسٹر اللہ خریدت العالم الاسلامی. غلاف کو کہا جاتا ہے اس کے پر اسلامی دنیا کا نقشہ ہے صاحب المحلی دکان والا یعنی دکاندار اتردین آخر کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے لا جی نہیں یو نادی بنا ہو وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے یا وہ لاد لڑکے غا حادی الاشیاء فی کیسن. لفافہ یہ چیزیں لفافے میں رکھ دو یعنی لفافے میں ڈال دو للمشتری خریدنے والے سے دکاندار کہتا ہے یعنی اسے مخاطب ہو کے انتا کیا آپ اسٹوڈینٹ ہیں نہ آپ کا نام کیا ہے اسمی مالک میرا نام مالک ہے فی مدرسہ تد رسوخ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں فی عمر مدرسہ عمر بن الخط رضی اللہ عنہ مدرسہ عمر خطاب اسانویہ میں یُوسلم سلمہ سلم و سپرد کرنا ہینڈ اوور کرنا سپرد کرتا ہے اس کے حوالے کرتا ہے اس کے لڑکا تمام چیزیں فی کیسن کسی یعنی لفاقے میں ڈال کے شاپر میں ڈال کے مَالِكُنْ اور مالک ان اشیاء کی قیمت ادا کرتا ہے دفع يدفع پیمنٹ کے معنی میں پے کرنا ویا اور نکل جاتا ہے صاحب المحل تعال، تعال یہ خوبصورت چاٹ ہے آیاتن و جو مشتمل ہے آیات اور احادیث پہ آپ کے لیے ہدیہ ہے شکران شکریہ. وہ پڑھتا ہے یعنی اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے وہ پڑھتا ہے باقن یہ سب سے اوپر آیت لکھی ہوگی تو اس آیت کو وہ پڑھتا ہے چارٹ میں سے دیکھ کر ما اندہ کم فضو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اما ان اللہ باقن اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا باقی رہنے والا ہے سدا باقی رہے گا اور حدیث لکھی ہوتی ہے اس چارٹ پہ المسلم و ویدی رواح الشیخان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے دو شیخ یعنی دو حدیث کے بڑے عالموں نے شیخ خان یعنی امام بخاری اور امام مسلم اور تعلیم تعالی نوں مشق عجیب انل اسیلط العطیتی ہیں جو مالک نے خریدی ہیں جن کو خریدا ہے مالک نے اشترا کلمکن مالک کہاں پڑھتا ہے ماذا مشتمل ہونا چار کس چیز پہ مشتمل ہے گھیرے میں لینا چارت نے کس چیز کو اپنے گھیرے میں احاطے میں لے رکھا ہے اور یا نخیرہ مات اللہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی معین چیز پہ دلالت کرے جیسا کہ محمد کسی معین آدمی کا نام ہے کسی کا مخصوص نام نبی اخرما صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ کی اتباع میں عام مسلمان جو آپ کی امتی ہیں وہ بھی اپنا نام رکھتے ہیں محمد اسی طرح ان یہ اسم میں ضمیر ہے ہاتھا یہ اسم اشارہ ہے کتاب المدرسی یہ کتاب جب کسی اسم کی کسی دوسرے کی طرف نسبت ہو جائے تو وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے وہ اور اسی طرح الجام بھی معرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے علیہ آ رہا ہے مطالعہ علیہ غیر معلن و کتاب و جامع آتن نہ کہتے ہیں جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے جیسا کہ رجل ہے آدمی کوئی آدمی کتاب کتاب الجامعتن اقسام الماعارفی المعارف عارف اقسام و المعارف المع عارف جمع ہے الما کی معرفہ سے تعلق رکھنے والے اسما کی سات اقسام ہیں و اور وہ ضمیر و ضمیر مثلا انا و انتا و ہوا و تاؤ من قطب یا من قطب والواو من یکبونا انا و انتا یہ تو ٹھیک ہے باقی کتبتا یا کتب یا کتبت کی تا یہ بھی معرفہ ہے اور یکتبونا کی واؤ یہ بھی معرفہ ہے العلم مثل احمد و ہند و مکہ مسلح یا مسلو احمد و ہند و مکہ احمد الہند ملک مخصوص نام احمد کسی آدمی کا مخصوص نام مکہ تو شہر کا مخصوص نام اسم العشارتی مثل هذا و وهذه کا و حذہی الموصول مثل الوی والذين والتي و الََََََََََّی و اللہی ما اور من یہ بھی بعض اوقات اللوي کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جب ما اور من الوي کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوں تو انہیں اس ميں موصول کہا جاتا ہے المحلہ ب المحلہ کا لفظی معنی ہے جس کو زیور پہنا دیا گیا ہو ہلیتن زیور کو کہتے ہیں المحلہ بل یعنی ایسا اسم جس کو ال کا زیور پہنا دیا گیا ہو یعنی جس سے پہلے ال یا کہہ لیجیے داخل کر دیا گیا ہو مفلو یا اس کو مثلہ بھی پڑھ سکتے ہیں الکتاب و اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو مثل الکتابی و رجولی الکتاب ہے الرجلو ہے جسے عربی گرامر کی اصطلاح میں معرف بل بھی کہا جاتا ہے المضاف الا معارف وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو مثل و کتاب ہوں و کتاب و و کتاب الذی خرج من الفصل قبل قلیل و کتاب المدرس کتاب اس کی کتاب کتاب و حامد, حامد کی کتاب کتاب و اس کی کتاب وا اور کتاب الدی اس کی کتاب جو خرج من الفصلی نکلا ہے کلاس سے قبل کلیلن کچھ دیر پہلے وا اور کتاب المدر سے استاد کی کتاب یہ سب اس کی مثالیں ہیں اصل میں جب معرفہ کی بحث ہوتی ہے تو مفرد الفاظ کو زیر بحث لایا جانا چاہیے وہ لفظ جو کسی اور کی طرف مضاف ہو جائے یا وہ موصوف بن کر استعمال ہو اور اس کی آگے صفت بن کر آ رہی ہو وہ تو پھر مرکبات وہ بحث مرکبات میں چلی جاتی ہے اس لیے اس کو بھی معرفہ کی اقسام میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عمل مداف اللہ نقیر رتن جہاں تک مضاف کا تعلق ہے اس عسم کا تعلق ہے جو مضاف ہو نقرا کی تر فن تو وہ اسم نقرا ہی رہتا ہے مسلو کتاب و طالبن کسی طالب علم کی کتاب و ابیۃ مدرسن اور کسی استاد کی کتاب یہ بھی پیچیدگیاں ہیں ان نقرۃ المقصورت و بن ندائی. وہ نقرا ان نق رت المقصور وہ نقرا جو ندا سے یعنی پکارنے سے مقصود ہو یعنی جس کو پکارنا جس کو آواز دینا مقصود ہو پسلو یا ولادو و یا شیخو ادا نادئی تو یا ولادو اور یا شیخو یہ الفاظ بھی معرفہ ہوں گے ارا نادئی تو جب آپ کسی لڑکے کو پکاریں آواز دیں و شیخن اور کسی شیخ کو کسی بوڑھے کو معینی وہ دونوں متعین ہوں یعنی وہ عام نہ ہوں کسی لڑکے کی طرف اشارہ کر کے اس کو مقصود بنا کے یا ولدو اور یا شیکو کہیں اس کو بھی معرفہ کی اقسام میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ بھی مرکبات ہے امن نقیرہ تو غیر المقصورت بن ندا فن جہاں تک اس نکرہ کا تعلق ہے جو جس کو پکارنا مقصود نہ ہو یا جب اس کو آواز دی جائے تو مقصود نہ ہو غیر معین ہو فنا تو وہ نکرہ ہوتا ہے کا قول جس طرح کی کوئی نبینا شخص کہے یا رجولن خود بھی یبھی آدمی میرے ہاتھ کو پکڑو ریفا تو لاتا بن ندا اور معرفہ نہیں تبدیل ہوتی ہے اس کی حالت ندا کے ساتھ نحو یا خالدو یا ہادا یا خالدو کہنا یا یا ہادا کہنا یعنی حرف ندا آنے سے حرف ندا کے کسی اسم سے پہلے آنے سے اس اسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی اصلی اوریجنل فارم میں یعنی حالت رفع میں ہی رہتا ہے۔ الان حل هذه التمارین اب حل کیجئے ان مشقوں کو حل یا, حل یا حل یا حلو سے فعل امر ہے۔ واحد ھاتی ثلاثه امثله للنکرتی تین مثالیں پیش کیجئے نکرہ کی رجل مدینہ ولد وغیرہ ھاتی ثلاثه امثله لكل قسم من اقسام المعرفت تین مثالیں پیش کیجئے وارفا کی اقسام میں سے ہر قسم کی اس من منت درسی معافی منت نقرا سبق میں جو بھی نکرہ سے تعلق رکھنے والے اسما استعمال ہوئے ہیں انہیں نکالیے انہیں بیان کیجیے سبق میں مثال کے طور پہ اکلامن نکرا ہے اسی طرح قلمن آ رہا ہے یہ بھی نکرہ ہے کالاما رساسن چونکہ اس کتاب کے مطابق قلمہ یہ مذاق ہے کسی نکرہ کی طرح اس لیے یہ بھی نکرہ ہوگا دفترن بھی نکرا ہے شیئن نکرا ہے کیسن نکرا ہے تلمیتن نکرا ہے کی ایئے مدرستن میں مدرستن نکرا ہے اسی طرح آگے آ رہا ہے لوہتن یہ بھی نکرا ہے آیاتن احادیثہ حدیتن وغیرہ سب اسما نکرا سے تعلق رکھتے ہیں استخرج من الدرس ما فیہ من المعارفی سبق میں جو مارفا سے تعلق رکھنے والے اسماع استعمال ہوئے ہیں انہیں باہر نکالیے وَذْكُرْ كُلِّ اور ان میں سے ہر ایک معرفہ کی قسم کو ذکر المشتری معرفہ ہے معرف بلام یا اس کتاب کے مطابق اس کو کہیں گے المحلہ بل صاحب المحلی صاحب معرفہ ہے اس کتاب کے مطابق اس لیے کہ صاحب کا لفظ آگے معرفہ کی طرف مضاف ہے فوق میں ہُو ضمیر معرفہ ہے کیونکہ زمیریں معرفہ ہوتی ہیں احادہ اس میں اشارہ ہے اس لیے معرفہ ہے ادفاتر اد الفلام شروع میں ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے العالم الاسلامی العالمی بھی معرفہ ہے الاسلامی بھی معرفہ ہے یا ولدو ارا ہے یا ولدو میں چونکہ ولدو سے مراد مخصوص لڑکا ہے دکاندار اس لڑکے کو آواز دیتا ہے جو اس کا بیٹا ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہوگا انتا یہ بھی معرفہ ہے ضمیر ہے مسنو کا میں کافر کا معرفہ ہے عمر یہ علم ہے مخصوص نام معرفہ ہے الخطاب یہ بھی علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے الولادو معرفہ ہے الاشیاء معرفہ ہے مرحب باللام مالکن مخصوص نام ہے کسی لڑکے کا معرفہ ہے یا مالکو اسی طرح اس میں بھی مالک مارفہ ہے المسلم معرفہ ہے لفظ اللہ آ رہا ہے پرانے پاک کی آیت میں معرفہ ہے ما اندہ کم میں ما موسلہ ہے معرفہ ہے کم ضمیر ہے معرفہ ہے المسلم معرفہ ہے المسلمون معرفہ ہے لسان ہی میں لسان کا لفظ بھی معرفہ ہے اور ہی بھی معرفہ ہے اس لیے کہ لسان یہ اس مدافع ہے آگے معرفہ کی طرف یاد ہی میں ید بھی معرفہ ہے اور ہی بھی معرفہ ہے ہی تو ہی تو اس لیے یہ ضمیر ہے اور یعنی اس لیے کہ یہ ضمیر یعنی معرفہ کی طرف مضافل ہے رواہو میں ہو معرفہ ہے اشیخانی معرفہ ہے وَرَدَ فِي الدَّرْسِ يَا وَلَدُ يَا مَالِكُ اَيُّهُمَّكْ تَسَبَتْ تَعْرِيخَ بِالنِّدَائِ ان دونوں میں سے یا ولدو اور یا مالکو میں سے ان دونوں میں سے کونسا ندا اور منادہ کونسا مرقب ہے جس نے تاریخ بن ندا یعنی ندا کی وجہ سے معرفہ ہونے کی پوزیشن حاصل کی ہے اقتصاب کمایا ہے جس نے معرفہ ہونے کو یعنی ندا کی وجہ سے معرفہ ہونے کی صفت کمائی ہے یعنی صفت اختیار کی ہے اپنائی ہے یا مالک میں تو مالکو پہلے سے ہی معرفہ تھا اس لیے یا کی وجہ سے اس کو معرفہ نہیں کہیں گے لیکن یا والدو میں والدون کا لفظ پہلے نکرہ تھا اب یا کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا اقرا الحدیث الاتی آنے والی حدیث کو پڑھیے حدیث آنے والی حدیث کو پڑھئے وَأَيِّن مَا من اور میں سے یا معرفہ میں سے, یا نکروں میں سے اور معرفوں میں سے نو کو بیان کیجیے انبن مالکن ان ان صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علم ما لها من ولا صوم ولا ولا اللہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ماں عدت تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کالا اس نے کہا ماں عدت اللہ من كثير صلاطن میں نے اس کے لیے تیاری نہیں کر رکھی کوئی زیادہ نمازیں پڑھ کے والا سومن والا صدا قطن اور نہ ہی کوئی زیادہ روزے رکھ کے نہ ہی کوئی زیادہ صدقات دے کے اور لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہوں اور لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اعلیٰ انتما امن احباب آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ تم نے محبت کی یعنی جس کے ساتھ تم نے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے تم اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن اٹھو گے متحقن علیہ یہاں نماز روزہ صدقہ ظاہر ہے ایسے مراد نفلی نمازیں نفلی روزے اور نفلی صدقات ہیں ورنہ جو فرائد ہیں ان کو چھوڑ کر یا کہہ لیجئے ان سے رافل ہو کے تو کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں یا قیامت کے دن نہیں اٹھ سکتا یہاں نفلی نمازیں نفلی روزے اور نفلی صدقات مراد ہیں الحدیث یوفس و رباد ہو بادہ حدیث کا ایک حصہ یا بعد احادیث دیگر احادیث کی تفصیل بیان کرتی ہیں دیگر حادث کی روشنی میں اس سے معد اللہ یہ قطر مراد نہیں لیا جائے گا کہ میں فرد نمازیں ادا نہیں کرتا یا فرد ردے نہیں رکھتا ان کے بارے میں ایک دو ٹوک اور واضح انداز سے توضیحات موجود ہیں متسا یا رسول اللہ یا شروع سے لیجئے انس بھی معرفہ ہے مالک بھی معرفہ ہے راج النکھرا ہے انبیا صلی اللہ علیہ وسلم انبیا معرفہ ہے السا آتو مارفہ ہے موررحب اللہ یا رسول اللّہ میں رسول کا لفظ مارفا ہے مارفا کی طرف مذاف ہے اللہ میں ہاکی ضمیر معرفہ ہے ما عدت الحہ من کثیر سلاطی ولا سومن کثیر نکرا ہے من کثیر سلاطن کثیر بھی نقرہ ہے سلاطن بھی نقرہ ہے سومن بھی نکرا ہے سدا کا تن بھی نکرا ہے الا کنّی میں جو یا ضمیر ہے وہ معرفہ ہے محب اللہ و رسول میں اللہ معرفہ ہے یہ اس میں علم ہے رسولہ ہوں میں رسول معرفہ ہے کہ یہ مضاف علی المعرفہ ہے انتا معرفہ ہے ضمیر ہونے کی وجہ سے من یہ موصولہ ہے ما اللذی من یہاں الذي کے معنی میں ہے یہ بھی معرفہ ہے احباب میں تا ضمیر اس کتاب کے مطابق معرفہ ہے سات بالکل تبدیل کیجئے ہر نکرہ کو اس میں سے جو آ رہا ہے اللہ معرفات المعرفہ کی طرف یعنی معرفہ میں تبدیل کیجئے بے طریقہ مذکوراتی اس طریقے کے ساتھ جسے ذکر کیا گیا ہے اس کے سامنے سیارتن اس کو معرفہ بنائیے بالاضافتی مضاف کر کے اضافت کے ساتھ مثال کے طور پہ سیارت ہو سیارت کا سیارتی وغیرہ رسولن بتخلیتی ہاب اس کو ال کا زیور پہنانے کے بعد رسولن سے اور رسولو استاد بل ندا اس کو معرفہ بنائیے ندا کے ساتھ یا استاذ اس تخرج میں درسی سبق میں سے نکالیے مثالین المارفن دو مثالیں اس مضاف کی جو معرفہ کی طرف ہو اس اسم کی جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اور مثالفی نقر اور دو مثالیں اس اسم کی جو نقرا کی طرف اور دو مثالیں اس اسم کی جو نکرہ کی طرف مضاف ہو مثال کے طور پہ فو ہو یہ مضاف المارفا ہے اسی طرح اسم کا مضاف المارفا ہے مدرستی مدرستاتی عمر مضاف الی المعرفه ہے قیمتھا مضاف الی المعرفه ہے لسانہ یدیہ یہ بھی مضاف الی المعرفه ہے خریطۃ العالم الاسلامی جی میں خریطۃ کا لفظ بھی مضاف الی المعرفه ہے مضاف الی النکرہ کسی نکرہ کی طرف مضاف اس کی مثال اقلام حبرن قلمو رصاصن یہی دو مثالیں مضاف الی النکرہ کی اگلی مشق ہے صلاثتمسن یعنی اس تخرج الدرس سبق میں سے نکالیے صلاحت امسلاطن تین مثالیں المشتق من الفعل کے المجرد ثلاثی مجرد فیل سے مشتق ہونے والے اسم ملفائل کی اسم ملفائل جو ثلاثی مجرد فیل سے بنا ہو جافتن یا یف سے جافن اور جافۃن اس کی معنس ہے اور معنس کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے یہاں اس لیے کہ اقلام کیا ہے جمع مکسر، غیر عقل اس کی صفت بھی کیا آئے گی اس کی صفت کیا آئے گی جمع مکسر، غیر عقل کیونکہ معنس کے برابر یعنی قرار دیا جاتا ہے جمع مکسر، غیر عقل کو معنس کے برابر معنس کا درجہ دیا جاتا ہے اس لیے اس کی صفت بھی کیا آئے گی واحد معاونص اسی طرح اسم الفائل کی مثال المشتری یہ لیکن یہ تو سلاسی مزید فی سے اسم الفائل ہے اشترا یشتری سلاسی مجرد کی انہوں نے مثال مانگی ہے تو ایک تو ہم نے کہا جافتن ہے اور دوسرا مالکن مالاکیا ملکوں سے اسم الفائل ہے مالکن کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا اسی طرح باقن کن باقی بقا باقی رہنا باقن اصل میں باقین تھا فاعل کے وزن پہ باقن اسم الفائل ہے المسلموں بھی اسم الفائل ہے لیکن یہ سلاسی مزید فی سے اسلامہ یوسلم سے اسم الفائل ہے نمبر تین مثالی کوئی مثال مثالی نسبت کی یعنی ایسا اسم جس جو منسوب کہلاتا ہو اس کے آخر میں یا نسبت ہو نسبت کی یا ہو مثال کے طور پہ الاسلامو سے ال اسلامی یو اس کے آخر میں یا نسبت لگی کیا بن گیا ال اسلامی یو یعنی ایسا ایسی دنیا ایسا ورلڈ ایسا جہان جس کی نسبت اسلام کی طرف ہو اسلامی دنیا اس کا مثال اس کا معنی ہے اسلامی دنیا اس کے علاوہ اتانویت سے اور اس کی معانس اثانویت تو یہ بھی یا نسبت کی مثال ہے تمرین رقم مشک نمبر چار صفحہ نمبر تہتر پہ یجرت تمرین الاتیان مشقوں دونوں دونوں کا اجرا کیا جائے اشف اویان کہتے ہیں آنے والی آنے والی اجرا کیا جائے یعنی یہ مشقیں کروائی جائیں طلباء سے یا طالب علم کریں خود طلبہ نمبر ایک یقول کلو طالب علم ہر طالب علم اپنے کلاس فیلو سے کہے آتی کالم کر کا کتابہ کا مجھے دے دو اپنا قلم اپنی کتاب اپنی کوپی، رجسٹر. نمبر دو، كل طالب, ہی الى ہر طالب علم کہے اپنے کلاس سے. اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کلاس فیلو کی جانب آتی ہی کتابہ کا جس کو اپنی کتاب دے دو آتے ہی دفتر کا آتے ہی میں جس طرح کے پہلے لفظ گزر چکا پینسل تراش کمری رقم خم سا مشق نمبر پانچ برایبری پہلے گزر چکا ہے کسی چیز کو تراشنہ کے معنی میں اسمال ہوتا ہے تعلم الافعال الاتیت آنے والے خلوں کو سیکھئے نادا یو سے سیفل عمر کیا بنے گا نادی دافع یدفع پی کرنا پیمٹ کرنا کوئی چیز ادا کرنا نافذ ینفذ ختم ہو جانا تقولو تم کہہ سکتے ہو نفذت نسخ حادل کتابی مند المکتب آتی اس کتاب کے نسخے ختم ہو گئے ہیں منزل مکتبہ تیم مکتبہ سے سلمت شی الحمت شی الح کا مانا کیا ہوتا ہے اے یعنی اس نے وہ چیز اس کو دی سلامہ سپرد کرنا حوالے کرنا اسلم یوسلم و کمانا بھی حوالے کرنا سپرد کرنا سلمہ باب تفیل ہے اس میں ذرا نسبتاً زیادہ تاکید کمانا پیدا ہو جائے گا کسی چیز کو یا اہتمام کمانا کسی چیز کو اہتمام سے کسی کے حوالے کرنا تو تم کہہ سکتے ہو سلم تو حوالے کر دیا سپرد کر دیا استاد کے فعل مدارے کیا ہے یو سلم سلامہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا ہینڈ اوور کرنا اگر سلمہ کے بعد اللہ کی پریپوزیشن آ رہی ہو عماں علیہ فمان ہو جہاں تک سلامہ علیہ کہنے کا تعلق ہے یعنی سلام لہو کی بجائے سلامہ علیہ فیما ہو معنی ہوگا لہو السلام علیہ کا یعنی اس نے اس سے کہا السلام و علیہ سلامہ حوالے کرنا ہینڈ اوور کرنا اور سلمہ علی کسی کو سلام کرنا اسلام و علیہ کا یاد اور اس کو آپ پہلے پہچان چکے ہیں اس سے قبل سالمہ انقلاب سیارت ہوا کن سالمہ بف انقلاب سیارت ہو اس کی گاڑی الٹ گئی اور لیکن وہ سلیمہ محفوظ رہا بفضل اللہ, اللہ کے بفر سے محفوظ رہنا اور اگر سلامہ اللہ آئے تو کا منع ہوتا ہے یعنی کسی کو محفوظ رہنے کی دعا دینا سلامہ علیہ اس نے اس کو محفوظ رہنے کی دعا دی السلام علیکم کبھی یہی منع ہے تم پر سلامتی ہو یعنی تمہیں اللہ رب العزت ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے تمرین رقم سطح نمبر چھ ہاتی جمع آتی آتی آنے والے اسماء کی جمع لائیے لوہتن لوہتن خریدت اس کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے اگرچہ خرید بھی آ سکتا ہے اس کی جمع میں غلافن اغلفتن غلافن کی جمع غلفن بھی استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں غلفن یا اغلفتن لسان السنتن ید ان کی جمع, جمع ماضو فوکا کی ضد کیا ہے